مسئلہ پڑھ رہے تھے اگر شوہر نے بیوی سے کہا اختاری اختاری جواب میں بیوی نے کہا اخترت اولا والوسطا والاخیرہ تو تین طلاق واقع ہو جائیں گی امام صاحب کے نزدیک شاہی بین کے نزدیک صرف ایک طلاق واقع ہوگی اس کے بعد ایک اور مسئلہ آیا تھا جس کے اندر یوں کہا تو اختیارتن یوں کہہ دیا تو فری صلاحی قل تو وہاں پر تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی یہ جی. دو مسئلے آ تھے ایک مسئلہ آخری جو لائن تھی وہ رہی تھی جی. وہ مسئلہ یہ تھا نفسی اگر عورت نے کہا قتلق تو نفسی میں نے اپنے آپ کو طلاق دی دیا تو نفسی میں نے اپنے آپ کو اختیار کیا لفظ سات سات لے تو نفسی بتت ایو کہا ایو کہا تو نفسی فرما رہے مصنف عل رحمہ واحد پس یہ ایسی طلاق ایک ہوگی کہ یم لکرج کہ جس کے بعد شوہر رجوع کرنے کا مالک ہوگا یعنی طلاق رجوع ہوگی وجہ لیانہ هذا اللفظہ کیونکہ یہ جو لفظ ہے بتطلیقت یوجب یوجب الطلاقہ یہ طلاق کو واج ثابت کرتا ہے بعد القضائل ادہ عدت کے گزرنے کے بعد اکانہا پس گویا ایسا ہی ہو گیا اختارت نفسہا بعد الادتی اس نے اپنی آپ کو اختیار کیا ہے ادت گزرنے کے بعد ٹھیک ہے جی اچھی طرح سمجھے یعنی کہ تین بار اختاری کہنے کے جواب میں کیا کہا جس نے تلق تو نفسی یا اختر تو है بلیق کتنی طلاق ہوگی جی ایک طلاق واقعی ہوگی دلیل یہ ہے کہ لفظ عدت گزرنے کے بعد موجب الطلاق ہے جب عدت گزر جاتی ہے اس کے بعد بینونت ثابت ہوتی ہے یہ جو لفظ ہے بت کیونکہ لفظ تلبت اور تطلی الفاظ سریم سے کس میں سے جی الفاظ سریم سے اور آپ کو پتا ہے کہ جو سری الفاظ ہیں ان سے کون سی طلاق واقعی ہوتی ہے اور جب عدت گزر جاتی ہے اس کے بعد بینونت جو ہے ثابت ہوتی ہے ٹھیک ہے جی آگے اعتراض سے جواب ہے اعتراض یہ ہے جی کہ اس وقت حکم تفویض طلاق کے مطابق نہیں ہوگا اس وقت حکم تفویض طلاق کے مطابق نہیں ہوگا کیونکہ عورت کی طرف اختیار سپرد کیا گیا اور لفظ اختارو بینونت کا فائدہ دیتا ہے نہ کہ کا اس نے یہ کہا اختر تو نفسی اختر تو نفسی تو فرما رہے ہیں کہ جو اس کو سپرد کیا گیا ہے اختیار سپرد کیا گیا تھا اختیاری اختیاری اختاری میں اور اس نے جواب میں کیا کہا جی اختر تو تو یہ والا جو تفویض طلاق جو طلاق سے کی گئی وہ تو بائن تھی لہٰذا اسے طلاق ہی واقع ہونے چاہیے اس کو بتا رہے ہیں کہ نہیں طلاق بائن بین مانا ہے ہوگی طلاق رجی واقعی لیکن طلاق بائن, بائن مانا کہ اس نے اپنے آپ کو اختیار کب کیا ہے جی جب طلاق رجوائی کی عدت ختم ہو جائے کیونکہ جب طلاق رجوائی کی عزت ختم ہو جاتی ہے تو تب بائنا ہوتی ہے سب طلاقیں بہینا ہوتی ہیں تو گویا کے یعنی کہ فرض کر رہے ہیں گویا کے عورت نے یوں کہا کہ میں نے اپنے آپ کو اختیار کیا ہے عدت ختم ہونے کے بعد پس اب یہاں جو جس طرح کی طلاق سے پورت کی گئی تھی اسی طرح کی اس نے قبول کی ہے دونوں کے اندر مطابقت پیدا ہو گئی ایک تو یہ بات ہوگی لیکن صحیح جو بات ہے وہ یہ ہے صحیح جو مسئلہ ہے یہاں تھوڑا سا تسامو ہوا ہے شارحین ہدایہ سے شارحین شارقین ہدایہ نے یہ کہا کہ فہی واطن یہ ایک ایسی طلاق واقع ہوگی کہ یم لکھو جس کے بعد وہ رجوع کرنے کا مالک ہوگا تو یہ تسامو ہے نے ہدایہ سے اصل بات یہی ہے کہ اس صورت میں بھی طلاق بائنی واقع ہوگی طلاق رجی واقع نہیں ہوگی کیوں, کیوں عورت نے عورت کو ایک چیز سپرد کی گئی عورت کو ایک چیز سپرد کی گئی تھی اختاری اختیاری اختاری, اختاری سے اس کو جو چیز سپرد کی گئی اس میں اس نے تصرف کیا ہے اس نے اس میں کیا کیا ہے جی تصرف کیا ہے اور اختاری اختاری سے جو چیز سپرد کی گئی وہ تلاق کے بائیں وہ تلاک کون سی ہے جی طلاق باعن کیوں اس لیے کہ الفاظ کنایا میں سے ہیں اختاری کے الفاظ الفاظ کنایا میں سے ہیں اور الفاظ کنایا سے کون سی طلاق ہوتی ہے طلاق بائن کنایا سے کون سی طلاق ہوتی ہے جی طلاق بائن تو پس عورت نے اپنے اوپر صرف طلاق بائن ہی واقع کر سکتی ہے اور کوئی طلاق واقع نہیں ہو سکتی تو صحیح عبارت اور صحیح روایت یہ ہے صحیح واشدات وکرجا فملی کو روجا سے پہلے یہاں پر لا ہے جو اصل عبارت ہے کاتب سے یہاں پر نہ صحیح عبارت وہی تھی ٹھیک ہے جی بات سمجھ میں آ جی سب کو آ ہے جی ہاں جی اب لگتا ہے سب کو آ گئی دیکھیں جی انقال اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا امرو کی, کی, کی, کی کہ تیرہ معاملہ تیرے سو تیرے ہاتھ میں طلاق کے معاملے میں طلاق دینے کے معاملے میں تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں تیرا معاملہ تیرے ہاتھ ہے جی کہا کے کہ اختاری کہ تو ایک طلاق کیا کر جی دید اختیار کر لے نفسہ اس عورت نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا تو طلاق رجیو واقع ہوگی تو طلاق رجیو واقع ہوگی کیوں کہ عورت کو لفظ تتلیقت کے ساتھ اختیار دیا گیا ہے آپ دیکھیں عبارت پر غور کریں امروں کی بیادی کی فی تتلی اختاری تتلی دونوں جگہ تتلی کے ساتھ اختیار دیا گیا ہے اور لفظ تتلی کتن سے اگر طلاق دی جائے تو طلاق رجعی ہی واقع ہوتی ہے لہذا یہاں بھی طلاق رجعی ہی واقع ہوگی لہذا یہاں طلاق رجعی ہی واقع ہوگی آ بات سمجھ وختارتحتم پسی ایک کلاک وقت کو ہوگی جس کے بعد بندہ رجوع کا مالک اولینار لیکن کے شوہر نے اس عورت کے لیے الختیار اختیار کو بنایا لیکن لیکن بتتلیقتن. کس کے ساتھ اختیار دیا جی تتلی اور جو کے ساتھ جو اختیار دیا جاتا ہے وہی بتر یہ وہی ہوتا ہے جس کے بعد رجوع ہو سکے جس کے بعد رجوع ہو سکے جس کے بعد رجک آتی ہے آگے دیکھے جی فصل یہ فصل امر بل کے بیان میں معاملے کو بیوی کے سپرد کرنا ٹھیک ہے جی وہ انقال اللہ امرو کی بیگر شوہر نے بیوی سے کہا کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے یعنی سلاثر اور تین کی نیت کرتا ہے اخبارت نے جواب میں کہا خدیش تر تو نقصی ٹھیک ہے جی میں نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا بے واحد ایک کے ذریعے کتنے کے ذریعے جی واحدتن ایک واحد صحیح صلاح سن تو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی اب دیکھیں اس مسئلے میں دو باتیں ثابت کرنا ہے جی ایک یہ کہ لفظ اختیار لفظ اختیار امر بالید کا جواب بن سکتا ہے امر بالید کا جواب بن سکتا ہے دوسری بات اس کے اندر جو ثابت کی جا رہی ہے عبارت کے اندر وہ یہ ہے کہ تین طلاق پر دلالت کیسے ہوئی تین طلاق پر دلالت کیسے ہوئی تو مصنف الرحمہ پہلی بات کو ثابت کرنے کے لیے فرمایا کہ اختیار امر بالید کا جواب بن سکتا ہے کیوں کیونکہ جس طرح لفظ تخیر جس طرح کے لفظ تخیر مالک بنانے پر دلالت کرتا ہے اسی طرح امر بالید بھی مالک بنانے پر دلالت کرتا ہے بس یہ دونوں لفظ قوت اور ذوخ میں برابر ہیں پس یہ دونوں لفظ قوت اور ذوق میں برابر ہیں طاقت اور کمزوری میں کیا ہے جی برابر ہیں اس لیے لفظ اختیار عمل بالید کا جواب ہو سکتا ہے سمجھے آپ جس طرح امر بالید سے کسی کو مالک بنایا جاتا ہے اسی طرح لفظ تخیر سے بھی کسی کو مالک بنایا جاتا ہے لہذا دونوں الفاظ ایک دوسرے کے برابر ہے قوت و میں قوت و ضوخ میں تو لہٰذا اختار اختیار جو ہے وہ امر بالید کا جواب بن سکتا ہے ایک بات تو یہ دوسری بات کہ اس سے تین طلاق واقع ہوں گی تو اس کا جواب مصنف علیہ یہ دے رہے اس لیے اس کی دلیل یہ ہے کہ واحد کی صفت اختیارتن مستر محذوب کی صفت ہے, ہے کویا عورت نے یوں کہا اخترت تو نفسی بی اختیار واحد یعنی میں نے اپنے آپ کو نفس اختیار کیا ایک ہی اختیار کے ساتھ یعنی بیمرتی واحد ایک ہی مرتبہ کے ساتھ ایک ہی اختیار کے ساتھ اور اسے تین طلاقیں کے واقع ہوتی ہیں اس وجہ سے یہاں بھی تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی آ بات سمجھ یہی فرما رہے اختیار یس لہو جواب امر بلیت کیوں کہ اختیار صلاحیت رکھتا ہے امر بالید کا جواب بننے کا ہی تملیکن کیوں اس وجہ سے کہ یہ بھی مالک بنانا ہے امر بالید بھی مالک بنانے کے لیے ہے کہ تخییر جس طرح کے تخییر مالک بنانے کے لیے ہے والواحدت صفت الاختیارہ صفت الاختیارہ اور جو یہ اس نے بواحدتن کہا یہ دراصل مستر مازوف اختیارتن کی صفت ہے پسارہ پس, پس ہو گیا کہ انہا گویا کے قالت اس عورت نے کہا ہے اخترت نفسی بمرتن واحدتن میں نے اپنے آپ کو ایک ہی مرتبہ میں اختیار کر لیا اور اس طرح کہنے سے وہ بے زلی کا یکسلاس کن طرح کے واقع ہو جاتے ہیں بات سمجھ آ رہی ہے جی یہ پہلی بھی جا رہی ہے جی میں پوچھ رہا ہوں کہ سمجھ آ رہی ہے پہلی بھی جا رہی ہے پہلی تو نہیں جا رہی اچھا پہلی بھی جا رہی پہلی جانے پہ بھی الحمد للہ اگلا مسئلہ سمجھے ولیم قالت بی بیوی نے کہا قطل تنف سی باہد میں نے اپنے آپ کو ایک کے ذریعے طلاق دی یوں یوں یو کہا اختر, یا یو کہا, اختر یعنی یو کہا کہ میں نے اپنے آپ کو اختیار کیا بتلی ایک یعنی قطن یہ الفاظ بولے تو واحد الباعینتون اس صورت میں ایک طلاق واقعی ہوگی اور وہ ہوگی طلاق بائنا وہ کون سی ہوگی جی طلاق بائنا واقع ہو جائے گی دلیل یہ ہے کہ واحدہ یہ مصدر محضوب کی صفت ہے مصدر محضوب کی صفت ہے پس سابق کے مطابق مستر مقدر مانا جائے گا پہلے سابق کے مطابق ہی مستر کیا بنا جائے گا جی مقدر مانا جائے گا چنانچہ سابق مسئلہ یعنی جس میں اختر تلفسی وواحدین میں اختیارت مانا گیا تھا نا جی معذوب اختر تولفسی واحد میں اختیارتاً یہ مستر معذوف مانا تھا نا جی اب دوسرے مسئلے یعنی تلق تو نفسی وواحدین میں کیا چیز معذوف مانی جائے گی ٹھیک نا وہاں اختر تو نفسی وواحدین کے اندر ہم نے بالکل جیسا پہلا فیل ہے نا جی اختر تو جس طرح کا فیل آ رہا پھیل سابق جو آ رہا تھا. پہلے جو فیل آ رہا تو اسی کے مطابق ہم نے مستر معذوب مانا تھا اختیارتََ اب دوسری صورت میں تلقت نفسی کے اندر تلقت پھیل آ رہا ہے تو تلقتو کے مطابق ہی مسترمعضو مانیں گے اور وہ کیا نکلے گا جی تتلیقت اور کیا نکلے گا جی تتلیقت جی؟ اب ان الفاظ سے تلا کے کیوں واقع ہوگی اب سوال کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امروکی بیا دیکی جو شوہر نے کہا ہے یہ الفاظ ہے الفاظ کنیا میں سے یہ الفاظ الفاظ کنایا ہے اور الفاظ کنایا کے ساتھ ہمیشہ ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے اور وہ طلاق طلاق ہوتی علاوہ تین لفظوں کے جو پہلے ہم نے جب شروع میں جہاں سے ہم نے طلاق باہن کی بہت شروع کی تھی وہاں جو تین لفظ پڑے تھے صرف ان تین لفظوں کے علاوہ باقی تمام الفاظ بائنا سے طلاق باائن ہی واقع ہوتی نہیں تمام جو ہیں الفاظ کنایا سے ہی واقع ہوتی ہے ٹھیک ہے جی بس یہ بات ثابت ہوگی کہ شوہر نے تلا کے بائن سی ہے کیونکہ شوہر نے عورت کو اس کے معاملات کا مالک بنایا کہ امرکی بھی اور مالک مالک بنانا یہ تقاضا کرتا ہے بس بات یہ ہوئی کہ عورت کے سپر تلا کے بائن کی گئی ہے اور عورت کا کلام مرد کے کلام میں جواب واقع ہوا ہے لہذا جو صفت تفویض میں سپرد کرنے میں مزکور ہے وہی وہ صفت ایک اطلاق میں مزکور ہوگی اس لیے جناب تاکہ مرد اور عورت کا کلام ایک دوسرے کے مطابق ہو جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے جی آگے بات سمجھ جی؟ دیکھیں لن الواحد تناۃ المسری اس وجہ سے کہ واحدة یہ صفت ہے مستر کے لیے مصدر محضوف, محضوف کے لیے وہختیارا وہ پہلی صورت میں مستر تھا ثانیتی اور دوسری صورت میں تلیقہ ہوگا ٹھیک ہے جی اللہ انح تک باینتن مگر یہ کہ وہ بائنا ہو جائے گی کیوں لأن فی البائنی ٹھیک ہے جی کیونکہ سپرد کرنے میں سپردگی بائن میں ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تفویض جو ہوئی ہو, کس میں ہوئی ہے بائن میں ہوئی ہے تو ضرورت مل کی امرو ہا امروہا تو یہ اس بات کی ضروری ہے کہ وہ عورت مالک بھی اسی معاملے کی بنے ٹھیک ہے وہ کلامہ جواب بن اور عورت کا کلام شوہر کا جواب بن کر نکلا ہے عورت کا کلام شوہر کا جواب بن کر نکلا ہے فتح اور صفت تفویضی مذکورت جو صفت پس ٹھیک ہے جی تفویض میں موجود ہے جو صفت مذکورا تفویض میں سپرد کرنے میں موجود ہے وہی واقع کرنے میں بھی مذکور ہوگی موجود ہوگی ٹھیک ہے جی وہی واقع کرنے میں بھی موجود ہوگی وہ نما تصف نہیں ہے تو قولی کا امر کے دکھ یہ انہ تمل العموما والخصوص۔ باقی مصنف الرحمہ فرما رہے ہیں کہ جو اس شوہر کا قول ہے امر کی بھی اس سے تین کی نیت کرنا بالکل درست ہے اس لیے کہ یہ اس کا قول عموم اور خصوص دونوں کا احتمال رکھتا ہے۔ عموم و خصوص دونوں کا ٹھیک ہے جی ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دونوں میں فرق بیان کر رہے ہیں جی پہلی صورت جو تھی اختار ارے اس کے اندر تین طلاقوں کی نیت کرنا صحیح نہیں تھا ٹھیک ہے جبکہ امر کی بیادی کے اندر فرما رہے ہیں کہ تین طلاقوں کی نیت کرنا درست ہے کیونکہ امر بالید یہ عموم و خصوص دونوں کے احتمال رکھتا ہے ٹھیک ہے امر اس میں عام ہے امر اس میں عام ہے ہر چیز کو شامل ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ول امر یوم عزل کریم کے اندر آیا ہے ول امر یوم اور مراد اس سے تمام اشیاء ہیں کہ اس دن تمام کی تمام اشیاء اللہ رب العزت کی قبضۂ قدرت میں ہوں گی ول امر فتار کے اندر آخری جو قرآن کریم کی اس کے اندر دیکھے لفظ امر استعمال ہوا ہے اور وہاں امر سے مراد تمام اشیاء ہیں پس جب اس سے طلاق کی نیت کی تو یہ کنایا ہو گیا طلاق کوکی بیا دی جب امر سے مراد کیا لیا جی طلاق تو اب اس کی معذوف عبارت کیا نکلے گی کی ادک جب یہ طلاقوں کی ادک معذوف عبارت اس کی نکلے گی ٹھیک ہے جی اس سے یہ کلایا ہو جائے گا طلاقوں کی سے. تو اور آپ کو پتا ہے کہ لفظ طلاق مستر طلاق مستر طلاق, طلاق عموم اور خصوص دونوں کا احتمال رکھتا ہے یہ ہم شروع میں پڑھیں طلاق کا جو مستر ہے وہ عموم اور خصوص دونوں کا احتمال رکھتا ہے پس نیت کے ذریعے سے اگر تین کو متعین کر لیا تو یہ درست ہے تین کو متعین کر لیا تو یہ کیا ہے جی درست ہے و خلاف اختاری کے کیونکہ یہ عموم کا احتمال نہیں رکھتا یہ عموم کا استعمال نہیں رکھتا ہم پیچھے یہ اس پر پوری بحث کر چکے ہیں یہ عموم کا استعمال نہیں رکھتا و نیت و سلاسی نیت و اور تین کی نیت یہ تعمیم کی نیت ہے ٹھیک ہے جی کام کرنے کی نیت ہے بخلاف قول اختاری بخلاف شوہر کے قول اختاری کے لا کیونکہ وہ عموم کا احتمال نہیں رکھتا وقد حق قناہ من قبل اس سے پہلے ہم اس کی پوری تحقیق بیان کر چکے ہیں ولیقال اللہ امروکی کل یوم غد اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں تیرے قبضے میں آج اور بعد غد اور کل کے بعد آج اور کل کے بعد لم يدخل فيه الليل لم يدخل فيه الليل تو اس میں رات شمار نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی اور ان ردت الامر اگر عورت نے لوٹا دیا معاملے کو في يومها جی دن میں اس کے دن میں بتلا امروال ٹھیک ہے نا جی اگر مرد نے اپنی بیوی سے کیا کہا امرو کی بیادی کی تو وہ رات جو اس دن کے بعد آئے گی وہ رات جو اس دن کے بعد آئے گی اس اختیار میں داخل نہیں ہوگی چنانچہ اگر عورت نے اپنے آپ کو رات میں اختیار کر لیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی اور اگر عورت نے آج کے دن کا اختیار رد کر دیا تو صرف اسے ہی آج کے دن کا امر بل ہوگا جو آئندہ اس نے کہا تھا نا بار غد وہ والا رد نہیں ہوگا وہ رہے گا اس کے قبضہ میں رہے گا ساری بات سمجھ یہی کہہ رہے کہ بولوں کی اگر اس نے کہا شہر نے کہا بیوی سے کہ تیرے عمرو کی بیادی کی تیرا معاملہ تیرے اور جناب کیا ہے جی کل کے بعد اس صورت میں رات داخل نہیں ہوگی امراف یو ما بتا امرزالی کلیوم اگر اس عورت نے یہ جو اس نے کہا نا آج کے دن اس دن میں اگر اس نے رد کر دیا وہ کہتی کہ میں ٹھیک ہے جی میں اپنے آپ کو طلاق نہیں دیتی وہ رد کر دیتی تو بتلا امریک صرف ال یوم والا جو اختیار تھا نا وہ باطل ہوگا الم والا جو اختیار تھا وہ باطل ہو جائے گا وکانا بیا دیہ اور اس کے قبضے میں باقی رہے گا بعد غد جو اس نے بعد غد والا معاملہ دیا تھا نا جی وہ اس کے قبضہ میں باقی رہے گا وہ اس کے قبضے میں کیا رہے گا جی باقی رہے گا اب اچھی طرح سمجھے بات سب سے پہلے ایک اور بات سمجھ کہ یہ جو الفاظ ان الفاظ کے ساتھ اختیار دینے میں وہ رات جو یوم کے بعد ہے وہ رات جو یوم کے بعد ہے وہ اس اختیار میں شامل نہیں ہوگی دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ عورت کے یوم میں امر بل ید کو رد کر دینے سے یعنی ال والا جو اختیار ہے اس کو رد کر دینے کی وجہ سے بعد غد والا امر جو ہے وہ رد نہیں ہوگا پہلے دعوے کی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے چونکہ شوہر نے چونکہ یوم کا لفظ مفرت کے ساتھ ذکر کیا ہے یوم کا لفظ مفرت کے ساتھ ذکر کیا ہے اس لیے یہ اختیارات کو شامل نہیں ہوگا یہ اختیارات کو شامل نہیں ہوگا دوسرے دعوی دوسرا دعویٰ کیا ہے جی دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ امر بالغد والا جو معاملہ ہے وہ, وہ عورت کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا وہ اس کے قبضے میں رہے گا ٹھیک ہے اس کی دہلی یہ ہے کہ اس شخص نے دو وقتوں کو سراہتا ذکر کیا دو وقتوں کو سراہتا ذکر کیا یعنی یوم اور بعد غد اور ان دونوں کے درمیان کا ہم جنس ایک وقت ایسا ہے جس کو امر بالیت شامل نہیں یعنی غد ٹھیک ہے جی بس یہ مستقلاً دو عمر ہو گئے آپ سمجھ رہے ہیں دیکھیں اس نے دو وقتوں کو سراہتا ذکر کیا یہ دو بات کو بالکل سراہتاً ذکر کیا لیکن درمیان میں ایک لفظ ذکر کیا اس نے غد وہ جو غد ہے نا غد وہ الوم کو شامل نہیں وہ الوم کو شامل نہیں ٹھیک ہے جی تو لہذا یہ دو مستقل علیحدہ علیحدہ وقت ہو گئے الیوم علیحدہ وقت ہے اور بعد غد جو غد کے بعد آنے والا جو وقت ہے وہ علیحدہ وقت ہے. وہ کیا جی وہ علیحدہ وقت ہے جب یہ دونوں مستقل علیحدہ علیحدہ وقت بن گئے تو قاعدہ یہ ہے کہ ایک کو اگر رد کر دیں تو دوسرا رد نہیں ہوتا ایک کو اگر رد کر دیں تو دوسرا کیا ہے رد نہیں ہوتا لہذا یہاں بھی امر ال اگر اس نے رد کر دیا امر بالیوم کو رد کر دیا تو بعد غد والا جو ایک مستقل وقت ہے وہ اس کے رد کرنے سے رد نہیں ہوگا وہ اس کے رد کرنے سے رد نہیں ہوگا لیکن آگے وکال ظفر اللہ سے ایک اختلاف تھوڑا چھوٹا سا اختلاف بیان کر وہ امام ظفر رحم اللہ نے فرمایا ہما امر واحد یہ دونوں ایک ہی امر ہے یہ دونوں ایک ہی وقت ہے یہ دونوں امر واحد اگر آج کے دن ہمبر ہمبر بلیت کر دیا تو بعد گد کا بھی رد ہو جائے گا اور باد کے بنزلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی سے امام ظفر رحم اللہ کا جواب دے رہے ہیں وہ یہ لاح تمل لا يحتمل کہ طلاق یہ ہے تعین وقت کا احتمال نہیں رکھتی اس کے اندر طلاق کے اندر وقت کو متعین کرنا ایسا نہیں ہو سکتا جو عورت یوم میں متعلقہ ہوگی وہ غد اور بعد غد میں متعلقہ ہوگی اور امر بل یاد جو ہے یہ تعین کا احتمال لگتا ہے چنچا امر امرو کی بیادی کل یوم و بعد گد میں امر متعین ہے وقت اول یعنی او یوم کے ساتھ اور وقت ثانی یعنی بعد گد کو مستقلا دوسرا امر قرار دیا جائے گا اور تقدیری عبارت یوں ہوگی امرو کی بیادی کل یوم و امرو کی بیادی کی باد ٹھیک ہے جی بات سمجھ آ رہی وقت ظفر رحم اللہ اچھا یہ رہ گیا تھا ان سرحا بے ذکری کیونکہ شوہر نے سراہد کر دی دو وقتوں, دو وقتوں کے ذکر کے ساتھ یعنی دو وقتوں کو سراہتاً ذکر کیا ہے بئی نما وقت اور ان دونوں کے درمیان ایک ایسا وقت ہے من جنس ہی ما جو ان دونوں کی جین سے لم یتنا لیکن اس کو معاملہ امر جو ہے وہ شامل نہیں اس کو امر جو ہے وہ شامل نہیں کیوں اس زکر الوم عبارت الفردی اس لیے کہ اس نے الیوم کا جو ذکر کیا ہے وہ ایک علیحدہ عبارت کے ساتھ ایسی عبارت کے ساتھ کہ لا ین وال جو رات کو شامل نہیں امر پس یہ دو معاملے ہو گئے جی لَا لَا لاخر ایک کے رد کرنے کی وجہ سے دوسرا رد نہیں ہوگا ظفر رحم اللہ جبکہ امام زفر رحمہ اللہ نے فرمایا واحد یہ ایک ہی امر ہے ایک ہی معاملہ ہے اور بمنزلتی اور یہ اس کے مرتبے میں ہے جیسے کسی نے کہا تالکن الماد تجھے آج تلاک ہے اور کل کے بعد ہے. تو جس طرح وہ بھی ایک ہی معاملہ ہے علیحدہ علیحدہ نہیں تو اس طرح یہاں پر بھی ایک ہی معاملہ ہے کلنا ہم نے کہا کیا طلاق اللہ طلاق کے اندر وقت کا متعین کرنا ہو وقت کی تعین جو ہے وہ اس کا احتمال نہیں ہوتا طلاق کے اندر وقت کی تعین کا احتمال نہیں ہوتا جو عورت دن میں متعلقہ ہے وہ رات میں بھی کیا رہے گی جی متعلقہ ہی رہے گی وہاں جناب وقت کی تعین کا احتمال نہیں امربلیت جبکہ امر بالیت کے اندر وقت کی تعین کا استعمال ہے لہذا فیوق قطل امر بل اول وانی امر مختار لہذا جو پس متعین فیوقت الامر بالاول پس متعین کیا جائے گا امر کو اول کے ساتھ امر کو اول کے ساتھ جو معاملہ صبر کیا نا امرو کی بھی اس کو اول کے ساتھ کیا کیا جائے گا جی متعین کیا جائے گا وہ جالو سانی امر مفت اور سانی کو مستقل امر بنا دیا جائے گا ایک الدا سے مستقل امر کیا کر دیا جائے گا جی بنا دیا جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے جی کہ جی کون جی؟ سی بات کہاں سے ہماری دلیل اس کے جواب میں امام ظفر رحیم اللہ کے جواب میں اچھا جی وہ سمجھے آپ نا پیچھے ایک انتی ایکت تعلق و بعد غد کی آپ پیچھے مثال پڑ چکی ہیں آپ پیچھے مثال کیا ہے جی پڑ چکی ہیں اور وہاں یہ جو ہے نا انتی انتال الوم و بعد غد کو ایک ہی معاملہ بنایا تھا کیا بنایا تھا جی ایک ہی معاملہ بنایا تھا جی اور اس سے صرف ایک ہی طلاق واقع ہوئی دی. اس سے صرف کیا ہوا تھا جی ایک ہی طلاق واقع ہوئی دی. تو ہم یہ جواب دے رہے ہیں کہ طلاق اور عمر وہاں معاملہ تھا طلاق کا اور یہاں معاملہ ہے عمر کا جی؟ عمر اور طلاق ان دونوں کے اندر فرق ہے عمر اور طلاق دونوں کے اندر کیا ہے جی فرق ہے طلاق وہ تعین کا احتمال نہیں رکھتا کہ اس کو کسی وقت کے ساتھ متعین کر دی جائے دیکھیں جی جو جس عورت کو دن کے اندر طلاق دے دی گئی وہاں بھی یہی تھا نا اگر دن کے اندر اس عورت کو طلاق دے دی گئی تو وہ رات کو بھی کیا ہوگی متعلقہ ہوگی وہ رات کو بھی کیا ہوگی جی متعلقہ ہی رہے گی طلاق کے لیے کوئی وقت متعین نہیں طلاق کے لیے کوئی تعین کا اس کے اندر احتمال ہی نہیں دن کے اندر جس کو طلاق دے دی گئی وہ رات کو بھی کیا رہے گی جی متعلقہ ہی رہے گی ٹھیک ہے تو طلاق تعین وقت کا استعمال نہیں رکھتی طلاق جو ہے وہ تعین وقت کا استعمال نہیں رکھتی ٹھیک ہے جو عورت یوم میں متعلقہ ہوگی وہ غد اور بعد غد یعنی ٹھیک ہے اب وہاں سمجھے جو عورت یوم المس نے کہا انتقال یوم تو جو عورت الوم میں متعلقہ ہوگی وہ غد آنے والا جو دین ہے اس کے بعد اس میں بھی متعلقہ ہوگی وہ بعد غد اور اس کے بعد جو غد کے بعد والا جو دن ہے اس میں بھی کیا ہوگی جی متعلقہ ہوگی اس میں بھی کیا ہوگی متعلقہ ہوگی جبکہ امر بل ید امر بل ید یہ تعین کا احتمال رکھتا ہے کہ آج معاملہ سپرد کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کل سپرد نہ ہو جو آنے والا جو کل ہے اس دن سپرد نہ کیا جائے ٹھیک ہے جی تو امر بل ید یہ تعین کا احتمال رکھتا ہے کہ اس کو کسی ایک وقت کے ساتھ متعین کیا جا سکتا ہے معاملہ سپرد کرنے کو ایک وقت کے ساتھ متعین کیا جا سکتا ہے بخلاف طلاق ہے بخلاف کس کے جی طلاق کے وہ متعین نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے اندر تعین کا استعمال ہی نہیں کیونکہ وہاں پر جس عورت کو الج طلاق ہو گئی وہ تو مطلع کا غد بھی ہے بادل غد بھی ہے وہ کا ہی ہے جبکہ امر جو ہے سپردگی جو ہے کسی کے کو کوئی معاملہ سپرد کرنا اس کے اندر تعین ہو سکتی ہے کہ آج سپرد کیا ہے غد آنے والے دن نہ ہو اور بعد گد نہ ہو تو دونوں کے اندر فرق سمجھ دونوں رہا ہے نا؟ دونوں کے اندر فرق ہے دونوں کے اندر کیا ہے جی فرق ہے تو اس مسئلے کو اس پر قیاض کرنا طلاق والے پر کیا کرنا درست نہیں ہے تلاک والے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے یہ جواب ہے جی اب سمجھ آ ٹھیک ہے جی آپ کو دیر ہو رہی ہے وہ مفتی صاحب کل بھی شکوا کر رہے تھے خاضہ المرام اللہ عالم بحقیقت کلام